فقبول تو ملل یا بنی اسرائیل نیرمتی اللہ علامت علیہ فقبول تو ملل عالمی کتابیں دی تورات دی انبیاء بھیجے اور پھر یہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے زر پرستی کی وجہ سے یہ اس راستے کو چھوڑ کر اور جس کی سب سے بڑی پھر صورت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علماء نے اس طرح پہچان لیا جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کوئی شخص یار کما حکما یار قرآن کو ایسے پہچان لیا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانے لیکن پھر بھی صرف اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ان کو تسلیم نہیں کیا ایمان ایماندار تو مغضوب علیہم کی مثال تاریخ میں یہود غلب دن پر ہوا اللہ یا یہ کہ یہ غضب ان پر ہوا تھا ان قوموں پر جن پر عذاب آیا جو ملیا میٹ کر دیے گئے قوم نوح ہدایت سامنے آئی وہ برہن ہو گئی ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی لیکن یہ کہ تکبر کی بنا پر لوگوں نے اس دعوت کو رد کر دی اللہ کا غضب نازل ہوا اللہ کا عذاب آیا اور ملیا میٹ کر دی گئی تو وہ قومیں تو ملیا میٹ کی جا چکی ہیں البتہ یہ کہ انبیاء کی امتوں میں سے یہ امت ابھی موجود ہے یہ نشان عبرت کے طور پر محضوب علیہم کی ایک تفسیر گویا کہ اس کی ایک مجسم شکل جو ہے دنیا میں موجود ہے اور وہ یہود ہے جن پر کہ اللہ کا غضب نازل ہوا چنانچہ کے آپ دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی دو مرتبہ یہ مضمون آیا آیت نمبر اکسٹھ میں دوربت علیہم الزلت والمسکنت الم بغضب من اللہ ان پر تھوپ دی گئی دے ماری گئی ذلت اور مسکنت اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کا۔ اور آیت نمبر نبے میں آیا ہے وہ باؤ بدب ان غضب پر غضب اللہ تعالی کے غذب کا یعنی یہی نہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ ہوا بار بار اللہ تعالیٰ کے اس غضب کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا ہے اس قوم کے لیے یہ مغزو علیہم قوم ہے یہ اس پر اللہ تعالی کی لانت لورین الزینک کف عربنی اسرائیل عال علسان داعود ابا عیصب مریم لانت ہوئی ہے پے بے حضرت داود کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کی زبان سے تو یہ ملعون قوم مغزوب علیہ عبائی عبائی قوم کو یہ اصل کے اعتبار سے ہدایت کو پہچاننے کے بعد ہدایت رکھنے کے بعد شرارت نفس تکبر حسد دنیا پرستی زر پرستی کی وجہ سے انسان کو ہدایت سے منہ مو موڑ لینا انسان کا اور ہدایت سے اپنا رخ جو ہے بدل لینا یہ موضوع ہے بال کا لفظ جو ہے وہ ذرا اس کی نسبت ہلکا ہے بال اسے بھی کہیں گے کہ جو کہیں کسی مغالتے کی وجہ سے کہیں بھٹک گیا نیت خراب نہیں تھی لیکن یہ کہ غلطی کہیں لگی ہے تھوکر کہیں کھائی ہے جس کی ایک مثال میں بار بار دے چکا ہوں اسی درس کے دن میں کہ یہ نصارہ میں جو یہ غلو پیدا ہوا دو طرح کے غلو پیدا ہوئے ان میں غلو پیدا ہوا عقیدت کا غلو حضرت مسیح کے لیے اس غلو ہی نے در حقیقت جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں لادل کتاب لاتغلو فی دین کم اپنے دین میں غلوب سے کام مت لو عقیدت کا غلو ہے کہ خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو بدترین شرک میں مبتلا ہو یہ غلوب ہے عقیدت میں اور محبت میں ایک غلو ہے انسان کا وہ نیکی میں وہ رحمبانیت کی شکل میں آیا وہ رحبانی یا طریب تدا ماں قطبان اللہ وہ رحمانیت کا نظام ظاہر بات ہے وہ بھی نیکی کا جذبہ ہی تھا اللہ سے لو لگانے کے لیے انسان بالکل فارغ رہے بیوی بچے گھر گھرستی یہ ذمہ داریاں فلاں جو ہے منتشر رہتا ہے مکرو دنیا پر بہت اس دلے مستر کو یا اللہ اتمی نان دے تو ان مکرو دنیا کا دائرہ آدمی کیوں پھیلائے اپنا یہ جو مصروفیات ہیں اور اپنی جو بھی ذمہ داریاں ان کا دائرہ کم سے کم رکھے تاکہ اللہ سے لو لگا سکے تو جذبہ تو اچھا تھا محمود تھا نیکی کا تھا اللہ سے لا لگانے کی تڑپ تھی خواہش تھی لیکن یہ ہے کہ وہ معتدل محتد نہ رہا اس میں وہ لوگ ہو گئے اس اعتبار سے دولین کا اس وقت جو دنیا میں قومی موجود ہیں ان میں سب سے بڑا مذہب یہ نصارہ ہے یہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں نیک نیتی کی وجہ سے غلوف کی وجہ سے غلوف فلعقیدہ فی, فی محبت اور فلعقید وہ ان کے عقیدے کے اندر بدترین شرک کا پرمنتج ہوئی اور غلوف جو ہے نیکی میں عمل میں عبادت میں ریاضت میں یہ رحبانیت کی شکل اس نے اختیار کر لی اس کے علاوہ یہ لفظ گوا لین جو ہے اس کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہو جاتا ہے جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں اس معنی میں یہ لفظ ہے کہ جو سورت دوہا میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے وہ وجادہ کا غندا پایا آپ کو تلاش ہدایت میں سرگردہ یہ غور و فکر کا جو مرحلہ آپ پر گزرا آپ نے جب حقیقت کائنات پر غور و فکر شروع کیا ماحول کے حال جو ہے جس کا کہ آپ نے مشاہدہ کیا اس کے بارے میں سوچ بچار اس میں اصلاح ہوگی تو کدھر سے ہوگی کیسے ہوگی ان پہلوؤں سے تو یہ غور و فکر کا دور ہے آپ کا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فلما بلغ اور بین صنعت حکبا خلا فقان یخلو بغار خرا یا تہن حضرت عائشہ کی روایت ہے ظاہر بات ہے حضور ہی نے یہ ساری معلومات حضرت عائشہ کو دی ہے ورنہ اس وقت تو شاید حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جس وقت کا یہ حالات کا تذکرہ ہے کہ جب چالیس برس کی عمر شریف ہوئی ہے حضور کی تو خلوت گدینی محبوب ہو گئی آپ غار ہرا میں جا کر خلبت گدینی اختیار کرتے تھے تنہائی کے اندر اور وہاں تہنس کرتے تھے تہنس کے بارے میں اب شارحین حدیث کو ایک درپیش ہوئی مشکل کہ یہ تحنس سے مراد کیا ہے اور یہ کیا عبادت آپ کرتے تھے آپ تو کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں آپ تو اس طبقے میں پیدا ہوئے امیین میں سے جن کے پاس نہ کتاب نہ شریعت کچھ بھی نہیں ابھی میں ذکر کروں گا حضرت زید کا کہ وہ جس حال میں کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں مجھے نہیں معلوم اس قوم میں اس ماحول میں حضور پیدا ہوئے لہذا عبادت کیا ہے صفت و تاب و دیہی فیغار خیرا یہ ہے کہ جو شارحین حدیث نے مفہوم معین کیا آپ جو عبادت کرتے تھے غار ہیرا میں وہ تفکر و اعتبار غور و فکر سوچ بچار عبرت حاصل کرنا حالات کو دیکھنا نتائج اخذ کرنا عبرت یہی ہے آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جاتے ہیں یہ عبور کرنا عبرت یہ ہے کہ ایک شہ دیکھیے اور اس سے سبق حاصل کیجئے اس میں جو رہنمائی ہے وہ نکال لیجئے السعید و مویدہ بغیر ہی یہ عبرت حاصل کرنا جو ہے کسی دوسری چیز سے انسان کو نصیحت ملے یہ ہے سعادت صادت اس اعتبار سے تفکر و اعتبار ہی آپ کی عبادت تھی. اس کیفیت کو تعبیر کیا وجدہ یہاں تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ پیدائشی نبوت اس درجے میں ہے اس معنی میں ہے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا درخت ہے اس آم کے درخت کو ظاہر ہونے میں پروان چڑھنے میں وقت لگے گا اسی طریقے سے نبوت موجود ہے ذات محمدی میں پیدائشی طور پر لیکن اس نبوت کا ظہور ہو رہا ہے جبکہ پھر وہ وہی کا آغاز ہوا اس لیے ظہور نبوت کہنا چاہیے آغاز وہی کو آغاز نبوت نہیں کہنا چاہیے وہ تو حدیث موجود ہے جو میں نے اپنے کتاب کے میں کوٹ کی ہے عزم کے میں کہ حضور سے پوچھا گیا طبزی کی روایت ہے متا بجبت لکن نبوت و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی تو آپ نے فرمایا آدم و بین البین روح جسد ابھی آدم کے جسد میں روح پڑی بھی نہیں تھی وہ کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ تھے ابھی روح آدم اور جسد آدم اس وقت بھی میں نبی تھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک قدیم شہ ہے عالم ارواح میں بھی روح محمدی بھی سرفراز کی نبوت سے لیکن یہ کہ اس دنیا میں اس نبوت کا ظہور ہوا جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ آغاز نبوت نہیں ظہور نبوت ہے لیکن بہرحال اس میں وقت لگا ہے اور اس ظہور نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے تفکر اعتبار سے اگر کہ شرک کبھی نہیں کرے گا نبی اس میں تو اس کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ نیویگیشن رکھی ہوئی ہے فطرت کی اس طرح تو جانے ہی نہیں دے گی مجھے فطرت سلیم کہ وہ شرک کرے یا کسی گناہ کے اندر ملوث ہو جائے اس سے حفاظت کی جائے گی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دو مرتبہ ایسا ہوا اپنی وہ بالکل آغاز جو ہے اسے ہم کہیں گے نوجوانی کا دور کہ دو مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو میلے لگتے تھے ان میلوں میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج کل بھی میلوں میں ہوتا تو طبیعت میں ایک پیدا ہوا کہ میں بھی جا کے سیر کروں دیکھوں لیکن دونوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ مسافت تھی لمبی درمیان میں ایک جگہ کہیں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر رکنے آرام کرنے کے لئے نیند آ گئی ساری رات سوتے رہے صبح آنکھ کھلی بیلے کا وقت گزر گیا اللہ نے حفاظت کی تو معصیت سے حفاظت ہوگی اور شرک سے بہرحال اس کی فطرت جو ہے اتنی سلیم ہوتی ہے کہ اس میں ملوث ہونے کا سوال نہیں البتہ غور و فکر کے مراحل سے اللہ تعالی انبیاء کو گزارتا ہے اس پہلو سے حضور کے لئے فرمایا وبا کا دول لنگ لیکن یہاں در حقیقت یہ اس دوسرے معنی میں غیر المغضوب علیہم علیہ اس میں گویا کہ نفی کی جا رہی ہے ان دونوں گروہوں کی نہ وہ جو ہدایت پانے کے بعد شرارت نفس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہوں نہ وہ کہ چاہے شرارت نفس نہ ہو لیکن مغالجے کی وجہ سے وہ کسی غلط راستے پر پڑ گئے ہوں اللہ ان دونوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا سراق الم غیر المحبوب اب میں چند جو منٹ باقی ہیں ان میں پھر آپ کو جو پہلی بحث تھی اس کی طرف لانا چاہتا ہوں ہمارے تیسرے درس سے اس, چوت اس پانچویں درس کا جو ربط اور تعلق ہے اور قرآن کا اصل مخاطب کون ہے اس کو اب ذہن میں لے آئیے دوبارہ حضرت لقمان کی شخصیت قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے ان کے اعتبار سے چونکہ ان کی شخصیت کا پورا حیولہ قرآن نے دے دیا ہے ان کی شخصیت ہے نقطہ آغاز قرآن حکیم کا کوئی لکمان تصور کیجئے یہاں تک تو پہنچ گیا توحید تک پہنچ گیا اللہ کا شکر کر رہا ہے نیکی اور بدی کو بھی اس کی فطرت سلیم ہے پہچان رہی ہے خیر کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے لیکن آگے اب وہ دستے سوال دراز کیے کھڑا ہے یہ لقمان اگر اس کو کسی نبی کی دعوت بھی پہنچ گئی ہوتی تو یہ صدیق ہوتے ہیں اب اس لفظ صدیق کو سمجھئے صدیق کہتے کسے ہیں وہ انسان کہ جو خود اپنی فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں ایک مقام تک پہنچ گیا ہے اس مقام پر جب نبی کی دعوت سامنے آتی ہے وہی حقائق جس تک اس کی رسائی ہوئی ہے انہی حقائق کو گہرے عزم اور جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نبی کہتا ہے ایسا ہے فور تصدیف کرتا ہے اس لیے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا وہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے یہاں تک تو وہ پہنچا ہوا تھا یہاں تک تو در حقیقت دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا یہ دوسری بات ہے کہ دروازہ اللہ نے کھولا کسی اور کے لیے ظاہر بات ہے کہ حضور بھی کارے ہیرا میں کھڑے کیا کر رہے تھے یہی دستک تو دے رہے تھے ہاں حضور کے لیے وہ دستک جو ہے دروازہ کھل گیا وہی کا آغاز ہوا فرشتہ آیا آپ کے لیے جو ہے نبوت کا ظہور ہو گیا لیکن دوسرا شخص جو ہے اب اس کے لیے وہی بات بل واسطہ ہے نبی کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس فرشتے کی لائی ہوئی بات پر نبی ایمان لایا ہے الیہ من رسول بل جبکہ صدیق کے سامنے نبی کی بات آئی ہے اس نے اس کی تصدیق کر دی گویا کے حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے اس شخصیت کے سامنے اگر نبی کی دعوت آتی تو بلا فسو پیش بلا چور چڑا بلا تاخیر و تعویق فوراً تصدیق کر دیتے یہ تصدیق کے اندر جو ہے فل فور تصدیق فوری تصدیق اور بڑے ہی وسوخ کے ساتھ تصدیق تصدیق میں مبالغہ یہ ہے صدیق یہ مقام صدیقیت ہے فرض کیجئے کہ ایسے شخص کے پاس نبی کی دعوت نہیں آئی اب کیا کرے گا اس کی مثال ہے حضرت زید جن کے بیٹے ہیں سعید ابن زید یا کہ یہ زید جو ہے خالص مواخل وہاں تک تو پہنچ گئے تھے لکمان تک تو پہنچے ہوئے لکمان کے مقام پر تو کھڑے ہیں لیکن آگے چاہتے ہیں اے اللہ میں تجھے پوجنا بھی چاہتا ہوں میں تجھے کیسے پوجوں تیری مداح کن الفاظ میں کروں کس طور سے کیا تیرے احکام ہیں کیا کروں کیا نہ کروں کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں تجھے پوجنا چاہتا ہوں مجھے ان بتوں سے کوئی سروکار نہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب باتیں ہی ہیں ان کا کوئی حقیقت نہیں کیسے کروں یہ حضرت زید جو ہے یہ گویا کی دوسری مثال ہے ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا آغاز ہوتا تیسری مثال حضرت ورتا ابن نوفل ہے اس لیے کہ ان کے اندر بھی وہی سلامتی فکر سلامتی تباہ اس نے ان کو اس حد تک آبادہ کر دیا کہ وہ بکے سے چل کر شام پہنچ گئے شام میں پہنچ کر جو ہے انہوں نے وہاں جبرانی سیکھی ہے خود نصانی ہو گئے اور ہو گئے تو گویا کہ دین اللہ تک پہنچ گئے اس لیے کہ اس وقت تو دین وہی ہے حضور کی بے ست تک تو در حقیقت ابھی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جاری ہے نبوت و نسانت کا دور لہذا وہ حق تک پہنچ گئے اور اس درجے عالم ہو گئے کہ یہ الفاظ آتے کان یکتب لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں وہ مکہ بھی ہمیں لکھنے والے ہی عربی لکھنے والے بھی گنتی کے تھے اتنا بڑا عالم حبر بن کر آیا ہے وہاں سے کان یکتب الورات ابل ابرانی زبان میں تورات لکھتے تھے. یہی وجہ ہے جب پہلی وہی آئی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو پھر لے کر گئی کہ معلوم ہوتا ہے جو تجربہ آپ کے ساتھ ہوا ہے حضور نے فرمایا خشیت تو اعلیٰ نفسی وہ یہ تو بڑا اندیشہ ہے اپنی جان کا اور وہ جو کپ کپی تاری تھی غم میں زم غم اس کیفیت میں دل جوئی کرتے ہوئے حضرت ورقہ کے بعد چچاد بھائی تھے حضرت خدیجہ کے لیکن انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسا اور عیسا پر آیا تھا اور کاش کے میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے اور حضور حیران ہوئے اب آ مخرے جی مجھے نکال دیں گے یہاں سے یہ تو میرے سے بہت محبت کرتے ہیں میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں جا صدیق جا صادق جا امین یہ ان کا جو یہ حال ہے میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں لیکن نہیں انہوں نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی یہ ناموس یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم نے اس سے نازم دشمنی کی کاش کے میں زندہ رہا ہوں کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا اب یہ ذرا روڈ کر لیجئے نکتا عجیب ہے انہیں صحابہ میں شب شمار نہیں کیا جاتا کیوں نہیں کیا جاتا کیا ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا نبوت کا ظہور ہو گیا ہے ابھی وہ آیت نہیں اتری ہے یا یوہل مدثر کم ف انضر ورب کا ابھی تبلیغ کا حکم نہیں رسول تب بنتا ہے نبی جبکہ اسے حکم تبلیغ ہو جائے اظہ بلا فِرْعَوْنَ <تَجَعَوْا> اور اپنے بات پہنچاؤ جب وہ بات پہنچاتا ہے اب وہ رسول ہوا اور اب اس پر جو شخصی مان لایا وہ گویا کہ اس کا امتی ہے لہذا ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں یا جو بھی ان کے ساتھ اور الفاظ استعمال کریں لیکن یہ کہ انہیں صحابہ میبر قید النوفل کا ہے حالانکہ تصدیق تو انہوں نے جو کی ہے حضرت ابو بکر کی تصدیق میں اور ان کی تصدیق میں کیا فرق ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ تو یہ تصدیق ہے تورات کی بنیاد پر تصدیق ہے اس اعتبار سے تو اس تصدیق کا رتبہ جو ہے ایک پہلو سے بڑھ جاتا ہے تو میں نے جو عرض کیا تھا اس میں نیکسٹ اسٹیپ لیجئے قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے جب پورے نو انسانی میں جو ٹاپ پر ہیں اس کے نزدیک ان کا تذکرہ کرتا ہے نبوت سے نیچے شارٹ آف نبوت ایک تو ہے بلند ترین مقام صدیقیت وہ صدیقیت کی میں نے وضاحت کر دی جو فطرت صحیحہ اپنے سلیم کے اسی مقام پر ہے کہ جیسے ہی نبی کی دعوت آئی وہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا دوسرا سابق ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے یہ اسی صدیقیت کا عملی پہلو ہے سبقت کرنے والے پہل کرنے والے آگے بڑھنے والے فوراً تاخیر نہیں کرتے اور اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے بل نظیر میں احسان یہ ہے اصل گلے سرسبت جنہیں کہا جائے گا وہ سابق الاولون ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے تو پھر ان کے ساتھی بن جاتے ہیں یہ درجہ دوم ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے حسن نیت کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ ان کا اتباع کیا یہ درجہ دوم ہے درجہ اول ہے السابقون الاولون من المہاجرین اولن ساتھ اور نمبر دو ہے و لذین بےسان رضی اللہ علم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اصل مخاطب کون لوگ ہیں جس کی ایک مثال لکمان ہے جس کی ایک مثال ابو بکر ہے جس کی ایک مثال سلمان فارسی ہے جس کی ایک مثال زید ہے جس کی ایک مثال ابن نوفل ہے یہ ہے اصل حاصل ویسے تو مخلوقات دنیا میں جو ہے کتنے حیوانات ہیں حیوانات میں اصل جو ہے وہ تو انسان ہے انسانوں میں اصل انسان صرف یہی باقی انسان ہے باقی تمام انسان ہیں ان کے تابے ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اس وجہ سے قرآن نے نقطہ آغاز بنایا ہے سورت الفاتحہ وہ مقام معین ہو گیا ہے جس مقام سے کہ اب بات آگے شروع ہوگی وہاں تک انسان خود پہنچا ہوا ہو الحمد رب العالمین اور الرحیم مالک یوم ایاک نعبد یہ ایک نصف ہو گیا یہ تو ہے اللہ کے لیے مجدنی عبدی حامدنی عبدی اسنا علی عبدی اور یہ جو درمیان میں ہے ما بینی و بین عبدی ایاک نعبد ناب اب دوسرا شروع ہوا اس واؤ جو میں نے کہا تھا وہ ترازو کی مٹھ ہے کا نستعین ہر ابدی ول ابدی ماسال اور یہ اس کی وضاحت ہے وہ استعانت کیا ہے اصل استعانت استحدا ہے ہدایت طلب کرنا ہے اور وہ ہدایت کیا ہے اح دن سراط المستقیم سراف النزین غیر المحبوب علیہم ولبین اس میں پھر وہ حدیث قدسی جو ہے قسم تو سلاد بینی و بین ابدی میں نے سلاد کو نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے ف سحالی و نسف ابدی آدھا میرے لیے ہے یہ یا کا ناب تک یہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا جو ہے وہ نسوال ابدی آدھا میرے بندے کے لیے ہے ول ابدی ما سال اور اگر واقعی خلوص قلب سے مانگا ہو بندے نے اگر واقعی گہرے شعور کے ساتھ اپنی اس احتیاج کو واقعتاً محسوس کرتے ہوئے یہ پیریٹ لائک صرف الفاظ نہ دوہرائے جا رہے ہو بلکہ واقعتاً انسان کے اندر وہ احساس و شعور ہو تو پھر یہ کہ بولے اب بھی سال میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا بارک اللہ لی و فی قرآن العظیم و نفانی ویا کن بلایات وزق الحکیم